محد وک الحدت دن بدا وکل بدا دن دلال وک اللہ دلال دن فن ان شاء اللہ آج سے فتح فتحمجید فتح کتاب التوحید کا درس رہے گا جمعہ کو اور اس کے بعد انشاءاللہ دو شنبہ کے دن یعنی سوموار کے دن کوشش یہ رہے گی کہ المرام یعنی حدیث کا درس رہے کیونکہ بعض بھائیوں نے یہ طلب دیا کہ توحید کا درس ہونا چاہیے اور توحید اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم ہے بلکہ وہ سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا جب تک انسان کی توحید مکمل نہیں اس کی تمام عبادتیں بیکار ہیں اس وجہ سے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس مجلس میں توحید کو اس کے پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس توحید کو اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر چسپا کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا سب سے بڑا ام ارکان جو ہے وہ توحید ہے کوئی شخص کتنے بھی اعمال صالحہ کر ڈالے لیکن اگر اس کی توحید میں خلل ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں یقینا کافر کے تمام اعمال جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ قدیم نا علامہ ام الومن حمل فج النا منصورہ جتنے اعمال نے کیے ہوں گے کافر لوگ ان کے تمام اعمال کو ہم ذرے کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے وہ قدیم نا علامہ ہم علومن حمل فج النا اس وجہ سے بعض بھائیوں کے کی طلب پر اور یہ بھی ان کو اجر کا ایک ان کے سبب ہے کہ انہوں نے اس چیز کی طرف تمبی کی کہ توحید کا درس بھی ایک دن ہونا چاہیے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کتاب التوحید کا درس شروع ہو کتاب التوحید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے شاید کہ یہ علامہ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک تعلیف ہے اور یہ تعلیف کوئی بھی شخص کوئی بھی معاہدہ آدمی جو اپنے کو اللہ رب العزت کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل کہتا ہے کوئی بھی اس قسم کی کتاب لکھے تو یہی کچھ لکھے گا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں علامہ امام عبدالحاب نجدی کے زمانے میں ان سے کچھ آگے اور کچھ پیچھے بعض علماء ہندوستان میں بھی تھے انہوں نے کچھ ایسی کتابیں لکھی جو بہینی انہی احادیث اور انہی آیات کے استدلال پر مبنی ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان سے لے کر کے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک ہی ایک ہی چشمہ ہے اسی سے مختلف جگہوں پر پانی لیا گیا ہے یہی ہے اور مناسب ہوگا کہ مختصر سا ترجمہ اور سوانح حیات علامہ امام عبدالحاب نزدیک کا بھی پیش کر دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک مظلوم اور بدنام مسلے تھے مسلح تھے لیکن لوگوں نے ان کو بدنام کیا اور ان کے اوپر ظلم کیا یہ یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے ایک کتاب کا عنوان ہے ایک بدنام اور مظلوم مسئلے شاید آپ لوگ پڑھے ہوں اردو میں ایک ہندوستان کے ایک بہت بڑے اچھے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی عمر میں ان کی ان کا وصال ہو گیا وصال کر دیا لیکن عالم بہت بڑے تھے اور بڑے بڑے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا تھا اور وہ اصلاً کسی دوسرے خاندان کے تھے لیکن علم کے راستے ان کو ہدایت ملی تو انہوں نے مطالعہ کیا کہ دنیا ہندوستان میں خاص طور پر علامہ عبدالحاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خزا بہت ہی مصموم تھی لوگ ان کو کافر کہتے تھے خارجی کہتے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی تعریف بھی کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو پڑھتے تھے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب التوحید جو ان کی کتاب ہے سب سے پہلے ہندوستان میں چھپی ہے نجد میں لکھی گئی مصر والوں نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن ہندوستان کے بعض علماء جو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گروپ کے تھے جن کو علیحدیز کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس کو چھاپا اور یہ بھی ایک سانحہ ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد بہت بڑا ہنگامہ ہوا تو کسی ایک مند عالم نے کسی بڑے عالم کے پاس جو بہرحال اصل میں فضا ان کے خلاف گندی کی گئی اس وجہ سے لوگ ان سے بدزن تھے ان کو بدنام کیا گیا لوگ ان سے بدزن ہو گئے کہ یہ اچھے آدمی نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے قتل کو حلال کہتے ہیں اور یہ پیارے رسول کے گستاخ ہیں ہر قسم کی برائیاں ان کے سر تھوپی گئیں تو یہ عالم مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ان کو تاریخی حیثیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جب اور ندوا کے طالب علم تھے شاہ مولانا سید ابو الحسن ندوی وغیرہ کے ساتھی تھے کچھ اساتذہ ہر زمانے میں اچھے طلبا ہوتے انہوں نے پروگرام بنایا تو مولانا علی کے حصے میں آیا مولانا سید احمد شاہ برلوی جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شاہ عرفان ان دونوں کے سوانح حیات ان کے ذمے کی گئی کہ تم لکھو اور مولانا محمد بن عبد الحاب نزدیک کے بارے میں آپ لکھیں یعنی سید مولانا مسعود اعلم ندوی انہوں نے یہ کتاب لکھی اس کا عنوان انہوں نے رکھا ایک بدنام اور ایک مظلوم اور بدنام مسلح حقیقت میں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ان کو بدنام کیا گیا ورنہ ان کی دعوت جو تھی وہ کتاب اللہ رسولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تھی اور وہ سن 1115 میں ان کی ولادت ہوئی شاید وہ اٹھارہ سو میں نے لکھا ہے سترہ سو تین پڑھتی ہے سترہ سو تین عیسوی میلادی اور گیارہ سو پندرہ میں مولانا امام محمد بن عبد الحاق نجری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی خاص توجہ کے ساتھ ان کی تربیت دیتا ہے تربیت کا کے سباب مہیا کرتا ہے ہوا ایسا ان کے والد عالم تھے انہوں نے کلام پاک اپنے گھر کے لوگوں سے خاص طور پر والد سے پھر اس کے بعد حدیث کی بھی ابتدائی کتابیں اسی طرح لغت کی ابتدائی کتابیں سب انہوں نے والد سے پڑھی اور بارہ سال کی عمر میں لوگ جیسا کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کا بیان، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں وہ تیس چالیس سال کی عمر کے آدمی کے برابر ان کی باتیں تھیں اور جب والد نے دیکھا یہ سب اور جس اور عقل مضبوط ان کی دیکھی تو بارہ ہی سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی یہ بھی ایک مسئلہ ہے بارہ سال کی عمر میں اور تیرہ سال میں ان کے بچے پیدا ہوئے بہرحال تو وہ وہاں سے اور جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ان اللہ باس وال سے کل میں کہ صنعت ہے من ہمر دین اور ہمردین ہی اللہ تعالی اپنے فضل کرم فضل و کرم سے ہر صدی کے شروع میں یا ہر ایسے موڑ پر جہاں کی عمراہ ہو جاتی ہے ایسا آدمی بھیجتے ہیں کہ وہ اس کی دین کو، اس کے دین کو نیا کریں کہ وہ جدید کلرز استعمال کیا ہے تجدید کا مطلب ہے کہ نیا نہیں لائیں گے لیکن اس کو نیا کریں گے جیسے کوئی چیز ہو مٹ گئی ہو اس کو ابھار کر کے نیا کر دیا جائے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لائیں گے اس کی ترمیم ہوگی جس طرح پہلے تھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو بہرحال یہ حدیث امام عبد الحاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ پر چشمہ آتی ہے اللہ تعالی نے ان کو بھیجا تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ سیکھا مدینہ شریف گئے اور وہاں بڑے بڑے ان مشائق میں ایک ان کے سندھی عالم علامہ محمد حیات سندھی بھی تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا لیکن ان کا ماحول پورا شرک بدار سے بھرا ہوا تھا نجد میں خود خود ان کے شہر وینا جس کو کہتے ہیں یا خرملا وہاں ایسی قبریں مصنوعی تھیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ زید بن خطاب کی قبر ہے یا فلاں صاحبی کی قبر ہے اور ان تمام قبروں پر بنے تھے عرس ہوا کرتا تھا عرس ہوا کرتا تھا بچپن ہی سے انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر تردید کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ خود ان کے خاندان کے لوگ خود ان کے والد اچھے آدمی تھے لیکن بہرحال بعض یعنی باتوں پر انہوں نے سکوت اختیار کیا تھا چپ تھے قوم کرتی رہتی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا خود ان کے والد ان کے مخالف ہو گئے لیکن بعد میں جب انہوں نے عظیمت کے ساتھ عزم حوصلہ کے ساتھ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو والد نے ان کی موافقت کی والد کچھ تھوڑی عمر میں ان کے عمر انیس سال کے شاید تھی تو ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے بسرا وغیرہ کبھی سفر کیا بسرا عراق نجد کے قریب ہے وہاں کے علماء سے استفادہ کیا وہاں بھی جہاں بھی جاتے تھے استفادہ اور افادہ یعنی لوگوں علماء سے استفادہ کرتے اور خود ان بدعات اور منکرات پر انہوں نے ہر جگہ تردید کی لوگ ان کے ہر جگہ مخالف ہوئے لیکن بہرحال وہ اپنا کام کرتے رہے ان کی حالت دیکھتے ہوئے مختصر طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے طور پر انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا انعان طلّہ بشرم مثلا اس طرح کہا کر کے اور کہا تو مشہور ہو مجنون ہو سب کچھ ان کو کہا بیائی ہی وہی صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں آئی جہاں کچھ کفار نے اس طرح کی باتیں کی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت چلی آئی ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے گا بہرحال لوگوں کی دشمنی اور لوگوں کی مخالفت کا نشانہ بنے گا بنے لیکن وہ انہوں نے پروانہ کی مدینہ شریف گئے وہاں بھی ملاما محمد حیا سندی اتنے بڑے عالم تھے محدث تھے اور حدیث کی سندیں ہندوستان کے خاص طور پہ جو علماء ہیں اور اجاز کے ان کی سندیں ان سے جا کر کے ملتی ہیں انہوں نے ان سے پڑھا انہوں نے ان سے پڑھا تو کہنے کا مطلب اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے قبر نبوی شریف پر سجدے ہوتے تھے اور وہاں باقاعدہ چیخ چیخ کر کے پکار پکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجتیں مانگی جاتی تھیں وہ جا کر کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ شرک ہے واضح طور پر انہوں نے کہا لوگ سب مخالف ہو گئے بہرحال کسی طرح مارے جانے سے ایک مرتبہ بچ کر کے علامہ محمد فیاز سندھی کی خدمت میں گئے مدینہ شریف میں پڑھ رہے تھے ان کے پاس ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کی رائے ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے تو کہتے ہیں صاحب صاحب ان نہ متبر معافی ما ممفک معافی وہ بات ماکان و یاملوم یعنی یا وہ لوگ سب باطل کر رہے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن اتنی ہمت یا اتنی جرحت اتنی سکت نہیں تھی کہ ان چیزوں پر انکار کریں کریں بہرحال آئے یہاں بھی دیکھا مکے شریف میں حج پر آئے تو جنت المقبرت المالا میں کتنے بڑے بڑے صحابہ کی قبروں پر قبے بنے ہوئے تھے ان پر عرص ہوتا تھا عورتیں آتی تھیں مرد آتے تھے جمگٹا گٹا لگتا تھا اور وہاں ان سے حاجات اور نظر و نیاز سب کچھ وہاں کرتے تھے ان سب چیزوں پر انہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حرم کے پاس امام وہ سوچتے تھے کہ امام حرم کا منصب سب سے بڑا ہے کہ کم سے کم ان چیزوں پر نقیر کریں ان کے کسی امام کے بارے میں آتا ہے قصہ ان کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد صورت یاد نہیں ہے عمر چھوٹی ہی تھی لوگوں انہوں نے سمجھا ہوگا ہو سکتا نہ یاد ہو کہا کہ میری لئے علاق قریش سن لیجیے ذرا سا تو انہوں نے سننا شروع کیا تو کہا لے علاق قریش علاق ہی مرکشت اور سیف فلیا بدادل بید انہوں نے کہا امام محمد ربد اللہ نجدی احمد اللہ نے کہا فلیا بدو حادل بیت. تو امام صاحب غصہ ہو گئے میں نے کہا نہیں فلیا بدو رب بادل پہ کہتے نہیں فلیا بدو ہا دل آخر میں انہوں نے سمجھایا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں کعبہ شریف کی ذات سے مانگ رہے ہیں خود مقابر میں جا کر کے لوگ حاجتیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سب کی عبادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے رب ان سب چیزوں کے رب کی عبادت نہیں ہونی چاہیے بہرحال ان سے بھی انہوں نے دو دو باتیں کی دو دو ہاتھ ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ان کے ساتھ موافقت کی لیکن کسی کے اندر یہ سکت یہ جورات نہیں رہی کہ بہرحال کھل کر کے وہی ایک مرد مومن تھا جو بہرحال آواز اٹھاتا رہا لوگوں کے تانے اور تنز تشنی سنتا رہا پھر اس کے بعد جب اور جب پڑھ کر کے مس شام بھی گئے وہاں بھی یہی حالت دیکھی وہاں بھی ان کا قصہ مشہور ہے بہرحال اپنی بات اپنی چیز انہوں نے لوگوں کو دی اور اپنی بات سنائی آئے تو سب سے پہلے کہا یہ سوچا کہ اب پوری دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس وقت قربانی کی بہت سخت ضرورت ہے سب سے پہلے اپنی قوم کو پھر جھنجھوڑا اور کہا کہ اللہ کے بندو تم لوگ شرک نہ کرو توحید ان کا خاص موضوع رہتا تھا لوگوں کو اسے ڈراتے رہے بہرحال لوگوں نے بھی ان کی مخالفت کی وہ یہاں تک کہ وہاں دو قبیلے تھے ان کا ایک قبیلہ دوسرا اس کے خلاف ایک قبیلہ دونوں میں آپس میں نوک جھوک جس کو منافست کہتے ہیں وہ چلتی تھی تو صرف بعض افراد اس قبیلے کے ان کے موافق تھے لیکن چونکہ قبائلی نظام ان کا تھا ایسا کہ وہ سوچتے تھے کہ ان کا آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ جائے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سبحان اللہ دیکھیے یعنی اللہ کی سنت الانبیاء اور دعات کے بارے میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیر رسول سے ہر طرح سے ان کی مشابات ہوگی لیکن جیسا کہ یہ آیا ہے کہ جس طرح انبیاء کو ستایا گیا ہے اس طرح ان کے انبیاء کے اتباع اور دعات کو ستایا جائے گا خود ان کا قصہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید آپ نے یہ سیرت میں پڑھا ہو قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے عبداللہ زبہاری ایک دوسرے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے صادق اور امین تھے اور آج یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اور بنی حاشم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے نوک جھوک میں رہے ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں انہوں نے کھانا کھلایا حجاج کو تو ہم بھی کھانا کھلاتے رہے پانی پلایا ہم نے پانی بھی پلایا حاجیوں کی خدمت کی ہم نے ہر طرح کی حاجیوں کی نو دی آج وہ کہتے ہیں کہ ہم میں نبی پیدا ہوا ہم نبی کہاں سے لائیں گے چلو ہم نہیں مانیں گے تو یہ چیز رہی ہے اس قبیلے کے ساتھ بھی ایسے ہوا اس کے بہت سے افراد ان کے موافق تھے لیکن مخالفت میں اس قبیلے کے سردار نے کھل کر کے ان کی مخالفت کی اور اپنے چند غلاموں کو ان کے گھر میں دیوار پھلان کر کے داخل کر کے اور قتل کرانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی قدرت اللہ نے بچ... اللہ نے ان کو بچانا تھا یا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ وہ کچھ اور کام کریں بچے لیکن احتیاطاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر چرے... ہر طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے توقل کا نام یہ ہے کہ اسباب بھی ہو وہ بھاگ کر کے پھر ہوملہ حرائل سے وہ اپنے شہر اوینا چلے گئے وہاں لوگوں کو بلایا بہرحال کچھ لوگ موافق کچھ لوگ مخالف پھر اس کے بعد گئے ایک دوسرے قبیلے میں جس کے سردار یا اس, کے اس علاقے کے ذمہ دار یا امیر جس کو کہتے ہیں عثمان بن معمر تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کی توحید برپا کرو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگوں میں پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں حکومت بھی دے دے گا اور تمام نشر میں تمہارا قبضہ ہو جائے گا اس کو ترغیب اور ترہیب سے بہرحال سمجھایا وہ موافق ہو گئے اور اپنے پاس مہمان رکھا لیکن احسا کا امیر ایک تھا جو بہت ہی سخت تھا وہ ملا جلا سمجھ لیجئے خان خاندان کا بھی تھا بہرحال کچھ ایسا آتا ہے روایت میں تو اس نے لکھا کہ سنا ہے تم نے محمد بن عبد کو بنا دیا ہے اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہمارا تمہارا تعلق بہت برا ہو جائے گا اور تمہارے لیے بھلا نہیں ہوگا بےچارا ڈر گیا اس نے رات ہی رات و رات اس نے خط یہ حکم دیا کہ ان کو قتل کروا دیجئے لیکن اللہ کے بندے نے بہرحال اتنی مہربانی کی کہ قتل کا خون کا گناہ اپنے سر پہ لینا نہیں چاہا اس نے راتوں رات کچھ غلاموں کو کہا کہ ان کو لے جا کر کے باہر نکال دو ہمارے ودود سے کہتے ہیں روایت میں آتا ہے بیان کیا ہے نگنام وغیرہ بہت بڑے مور لکھتے ہیں کہ اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے سواری بھی نہیں دی اور پیدل ان کو اور ان کے پیچھے کچھ گھوڑ سواروں کو لگا دیا کہ ان کو دھکا دے کر کے بھگا کر کے وہ پیدل بھاگتے رہے بہرحال وہ نکل کر کے چلے گئے دور پھر جا کر کے ایک امیر تھے دوسرے محمد بن سعود جن کے نام سے یہ حکومت ہے سمجھ لیجئے ان سے جا کر کے انہوں نے آج سے دو سو سال پہلے تقریباً جا کر کے پھر وہی بات جو اس کے یہاں کہی تھی یہی بات ان کو کہی کہ دیکھو انتصر اللہ اگر اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کی مدد کرو گے یا اس کے بارے میں تم کوشش کرو گے اس کے پھیلانے کی اس کے برقع کرنے کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا آیات اور حادیث پڑھ کر کے انہوں نے سنائی تو وہ موافق ہو گئے اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہر موڑ پہ جو کہیں آپ آپ عالم دین ہیں ہم اس کو مانیں گے اور جو چیز خلاف شرح ہے اس کو ہم چھوڑیں گے چھوڑ دیں گے اسی درمیان ان کے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ رجم وغیرہ کے واقعات انہوں نے زانی کو رجم کیا چور کا ہاتھ کاٹا تو لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ یہ لوگوں اچھا کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال بھی دیا جب انہوں نے مخالفت سخت کی امیر کے آرڈر سے تو لوگوں میں اور زیادہ باتیں پھیلنے لگیں کہ یہ شخص جو ہے یہ خارجی ہے یعنی امت کے جس طرح خوارج لوگ تھے وہ لوگوں کا قتل یا کوئی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اگر ایک گناہ قبیرہ کر دیتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں حالانکہ ان کی یہ بات نہیں تھی دنیا میں ہی مشہور کیا گیا اللہ کی قدرتی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ان کو اتنی طاقت ملی لوگ ان کے ساتھ ہوتے گئے اور محمد بن امیر محمد بن سعود کو اتنی طاقت ملی کہ پورے نجد پہ ان کا قبضہ ہو گیا اور کافی دن تک قبضہ رہا اور دونوں خاندان علمی حیثیت سے دینی حیثیت سے یہ بڑے تھے اور سیاسی حیثیت سے دونوں خاندان ساتھ چلتے رہے اللہ کی قدرت سے اس کے بعد اب جب انگریزوں نے دیکھا دیکھیں یہاں مظلومیت اور بدنامی کی بات آتی ہے انگریزوں نے دیکھا کہ یہ قوم تو بہت بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر جہاد کی اسپرٹ بھری گئی اور جہاد ایک ایسا خطرہ ہے ہندوست پوری دنیا کے لیے حقیقت میں وہ کہتے ہیں کوئی بہت, بہت بڑا انگریز ہے کہتے ہیں کہ کی کیا انگریزی کا اس کا لفظ کسی پڑھا ہم نے انگریزی زیادہ نہیں جانتے ہیں لیکن اس, کے... اس کا لفظ ہے آئیڈیاز آپ جہاد ان اسلام دین ڈینجر آپ بم یعنی ڈینجرس دین بم یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں انڈیا کیا نام ہے جہاد کا کا فکر جو جہاد کا خیال ہے وہ کسی بڑے بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے حقیقت یہ تو وہ جب دیکھا کہ انہوں نے جا کر کے کیا نام ہے شہر در شہر دین اور ایمان اور صحیح اسلام کے کی روشنی میں فتح کرتے جا رہے ہیں تو ان کو خطرہ ہوا اپنے دوسری جو چاروں طرف عراق میں ان کا قبضہ تھا انگریزوں کا اور اسی طرح مصر وغیرہ میں سب کا تو خطرہ یہ ہوا کہ ان کا یہ خیال یہاں بھی پھیلے گا اور حقیقت میں یہ ہوا کہ پوری دنیا میں تھوڑے ہی دن میں ان کے موافق اور مخالف بھی لوگ ہو گئے تو انہوں نے ایک نام دے دیا وحابی تحریک الحر اس کو ایسا بدنام کیا کہ کی خالی دنیا کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اور صرف حکومت اور ملوکیت دینے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں بس یہی ان کا وہ تھا ہندوستان میں بھی جو لوگ ان کے مخالف تھے ان کو اس پر اسی کے نام سے بدنام کیا گیا ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں الہ آباد کا جو فیصلہ ہے انگریزوں نے جو کچھ باغیوں کے خلاف وہ جو سن اٹھارہ سو ستاون کی قدر ہوا تھا مشہور ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ رٹ پیش کی اور یہ باقاعدہ فیصلہ کیا کہ وہ باغی دونوں ایک نام کے ہیں اور ان کی یہ شکل بتائی دیکھیں ہم نے پڑھی ہے وہ ان کی یہ رپورٹ وہ کہتے ہیں کہ ان, کی, ان کا نشان یہ ہے کہ وہ مسواک جو ہے اپنے کان پہ رکھتے ہیں اور کرتے ان کے آدھے یا لنگیاں ان کی آدھے پڈلی تک ہوتی ہے اور وہ زور سے آمین کہتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے دیکھیے یہ باقاعدہ اب بھی ان کی کیا نام ہے ان کی رپورٹوں میں یہ چیز مشہور ہے وہاں اور ہے یہ ہم نے پڑھی ہے اخباروں میں پڑھی ہے اور کتابوں تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں بہرحال وہاں بھی اس نام سے ان کو بہت کچھ ستایا گیا یہاں تک کہ آپ لوگ پڑھیں تاریخ بہت لمبی ہے. میں مختصر کچھ ایک فکرا دینا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ ان کے خلاف بہت کچھ بدزنی میں مبتلا ہیں اس وجہ سے یہ چیز جاننی چاہیے کہ بہرحال اللہ کے بندے ہر وقت ہوتے ہیں ان کو بنا پیارے رسول انبیاء خود انبیاء کو مجنون کہا گیا تو دوسروں کو کیسے چھوڑیں گے لوگ بہرحال تو جو بھی ان کی موافقت میں یا ان کے فکر کے مطابق ہر جگہ قبور تھی ہر جگہ درخت پوجے جاتے تھے ہر جگہ جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو کہتے تھے وہاں بھی ہو گیا وہاں بھی ہو گئے بھی اس نام سے بدنام کیا اور انگریزوں نے اس کو خاص طور پہ اس کو بڑے ہی اونچے انداز میں اس کی تشہیر کی اور خود مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا بدنامی کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بڑے علما ہندوستان کے اچھے عقیدے والے بھی انہوں نے ان کے خلاف رپورٹ دی اور ان کے خلاف سب کچھ لکھا یہاں تک کہ مجھے یاد آتا ہے کہ سن تیرہ سو تیرہ سو چوبیس اس کو ہمارے خیال سے انیس سو سات, انیس سو سات، اس طرح کی کوئی بات تاریخ ہوگی یہاں کے علماء نے بڑے بڑے علماء نے بعض بڑے علماء کو انہوں نے وہاں خط لکھا اور کہا کہ تم اپنی رائے بتاؤ ان کے بارے میں کیا ہے بہت سے مسائل انہوں نے بھیجے قبر کی کیا نام ہے قبر سے اطلاع کا کیا آپ کی رائے ہے اور محمد بنت الوحاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے یہ باقاعدہ کتاب میرے پاس ان کا فوٹو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بعض علماء کے پاس گئی اور بڑے بڑے علماء نے وہاں باقاعدہ اپنی دستخطوں کے ساتھ یہ کہا کہ ہم ان کو ایک ظالم اور ایک خارج اسلام سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے یہ ہے وہ. یعنی بدنامی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں اسی درمیان ایک عالم تھے انہوں نے کتاب التوحید کو ہندوستان میں چھاپا یہ چیز یاد رکھنی یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس میں بہت سے گندے کپڑے بھی ہیں اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے لیکن جو چیز ہے دفاع بہرحال یہ چیز بیان کی جاتی ہے تاکہ ذہن کچھ صاف رہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس درمیان کتاب التوحید اس کتاب التوحید کو وہاں ہندوستان میں سب سے پہلے چھاپا گیا اور اس کا اوپر کا گلاب جو ہوتا ہے سرے ورف نکال کر کے کسی نے کسی انہی علماء کے پاس پیش کیا جنہوں نے اس کے خلاف بہت گندی رپورٹ دی تھی یا یہ کہا تھا کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو اور یہ بہت ہی یعنی خارج اسلام آدمی ہے سب کچھ اس کا سرورق نکال دیا معلف کون ہے یہ بھی نہیں بتا پتا اور آخر میں فہرست بھی نکال دی اور کہا مولانا یہ مجھے بہت بڑے مولانا تھے مولانا مجھے یہ کتاب ملی ہے اس کتاب کے بارے میں کہاں دیکھی سب قرآن اور حدیثی کا مجموعہ ہے آخر کیا ہے کون سی کتابیں کس کی ہے تو مولانا نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا کہا اس میں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب کچھ قرآن اور حدیث ہی ہے تو آخر یعنی کہا کہ پھر اس کتاب کے چھاپنے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا چھاپنا چاہیے تو جب یہ کہا دیکھیے یہ مسئلہ ان سے وہ یہ سرے ورق چھپا کے رکھے تھے انہوں نے نکالا کہا یہ سرے ورق اس سے میں نے نکالا ہے تو فوراً سکتے میں پڑ گئے انہوں نے کہا کہا کہ اللہ ہے ہم لوگ ان کے بارے میں اگر یہ کتاب ان کی ہے دیکھیں انہوں نے ایک چبہ ظاہر کیا اگر یہ کتاب ان کی ہے تو ہم لوگ ان کے بارے میں غلطی میں مبتلا ہے دیکھیے یہ چیز ہے حقیقت ہے تو اس طرح کی نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ چیز احساس والی جو اپنے مسلمانوں میں پھیل چکی ہے اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے جلسے میں نہیں جانا ان کی کتابیں نہیں پڑھنا ان کی باتیں نہیں سننا یہی تو وہاں خود انبیاء کے ساتھ تسم الحاد القرآن ولگوی لال رقم تغلب ان امبیا کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ اس قرآن کو نہ سنا اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور اور گل مچاؤ تاکہ ان کی آواز دب جائے تمہاری آواز اونچی ہو جائے کوئی سن نہ سکے تو بہرحال نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کو وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنے امال کے بارے میں پوچھے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کس لیے اس کو سوچنا چاہیے بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے ماحول کا اثر آدمی لے گا انسان ہے پتھر نہیں دل ہے اس کے اندر لوہا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس دل کو کس نے پیدا کیا ہے اور ہم سے اس دل کے بارے میں کیا مانگا ہے دل میں ایمان ہونا چاہیے یا شرط ہونا چاہیے بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اس, کی اس کو پھیلایا اور بہت کچھ تکلیف اٹھائی آخر میں اللہ تعالی نے ان کو فتح دی اور اس کے بعد کافی دن تک دونوں چلتے رہے اور یہ بھی ایک چیز رہی کہ جس طرح کی خدمت فنحان اور سنت اور صحیح مسائل کی اس ان کے زمانے میں ہوئی اس کا امتداد اسی زمانے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے فضل سے اس طرح کی بہت صدیوں پہلے بہت کم نظر آتی ہے یہ نظر آتا ہے اس طرح کا کام جس طرح کام اور جس طرح خدمت قرآن سنت کی کی ہے بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ صاف تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہے اس سے کسی, کسی کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے لوگوں نے ہر موڑ پہ ان کو ان کا پیچھا کیا کہا اچھا اماموں کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے انہوں نے صاف کہا کہ اما سب برحق ہیں امام, امام ابو حنیفہ امام شاہ امام مالک امام احمد بن حنبل سب لوگ برحق ہیں سب نے اپنے طور پر کام کیا لیکن صاف انہوں نے کہا کہ اگر ان کی ان میں سے کسی کا قول اگر قرآن اور حدیث کے خلاف مل رہا ہے تو قرآن اور حدیث ہی ہمارا مذہب ہونا چاہیے باقاعدہ انہوں نے اپنی دعوت توحید کے ساتھ دعوت اتباع بھی انہوں نے اٹھائی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ہونا یہی چاہیے اور ایما کے بارے میں بدزنی غلط ہے ایما نے اپنے طور پر کام کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ان کی طرف بہت سی چیزیں منسوخ کر دی ہر بڑے آدمی کی طرف منصوب کی جاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جانتا ہے کہ بڑے آدمی آپ چار بھائی ہیں کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا یہ دعویٰ کر دیا کہ باپ نے یہ چیز ہمیں مرتے وقت دے دی تھی اور کیا نام ہے آپ لوگوں کا اس میں شرکت نہیں ہے. اب آدمی سوچے گا جو باپ کی عزت اور باپ کی کام کرنا چاہتا ہے وہ سوچے گا ہو سکتا ہے سیوچل لے جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ بڑے آدمی کی طرف جس کا احترام لوگ کرتے ہیں کوئی بھی بات منسوخ کی جائے تو بہرحال اس کا ایک اثر رہے گا اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنی احادیث وضع کی گئی ہیں گڑھی گئی ہیں کسی اور کی طرف نہیں گڑھی گئی ہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من منقد والے متعمدن پھر ادبا من النار ائما کے بارے میں بھی اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. آپ سمجھ لیجیے مجھے ایک اس کی حیثیت سے جو صرف حدیث اور فطا ہی کی تعلیم ہم نے لی بچپن سے یہ سمجھیے ہم نے بہت سے مسائل کو دیکھا ہے جس پر ہمارے بعض بھائی امام صاحب کی طرف منسوخ کر کے اس پر لڑائی کرتے ہیں اس, کے اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی اور دوستی رکھتے ہیں حقیقت ہے کہ خود کر کے دیکھا جائے تو امام سے وہ ثابت نہیں آتی ہے نہیں ثابت ہوتی ہے اس وجہ سے ان کا یہ بھی ایک ان, کا ان کی ایک دعوت اور ایک دعوی یہ بھی تھا کہ اما اگر بعض اقوال ان کے منصوب اگر حدیث کے خلاف ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے بہرحال خالص اسلام کی طرف انہوں نے دعوت دی اس میں کوئی شک نہیں ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں انہوں نے بھی بعض مسائل میں احادیث وغیرہ سے جو استدرال کیا ہے کچھ احادیث ضعیفہ بھی ہیں یہ نہیں کہ سب صحیح ہیں لیکن اس کا معنی دوسرے حدیث صحیح میں ہے یہ کہنا کہ کسی ضعیف حدیث کی بنا پر انہوں نے کوئی مسئلہ نیا اٹھایا یہ نہیں ہے البتہ اس ددلال میں بہت سی ضعیف حدیثوں کا انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اس کا علماء نے اس کی تحقیق کی ہے تو کہنے کا مطلب بشر تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بال جملہ جو انہوں نے تمام کتاب ان کی بہت سی کتابیں ہیں چھوٹی سے بڑی کتابیں ہیں اللہ کے فضل سے قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خارجی تھے یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مسلمانوں کا قتل یا مسلمانوں کو ہر ایک کو کافر سمجھتے تھے یہ غلط ہے یہ عقیدہ کسی مسلمان کے بارے میں رکھنا غلط ہے خاص طور پہ اتنے بڑے عالم کے انہوں نے یہ کتاب التوحید اپنے شروع زمانے میں لکھی اور یہ کتاب التوحید حقیقت میں پران اور حدیث کا مجموعہ ہے ہم اسی کو انشاءاللہ شروع کرنا چاہتے ہیں جمعہ کے دن رہے گا اور اسی کی شرح اور تفسیر اس کی, اس کی بہت سی شرحیں ہیں ایک فط مجید ہے دوسری اس کا ترجمہ بھی اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے ہم لوگ ایم اے میں پڑھ رہے تھے یہاں جامعہ میں تو ایک دوست آئے پاکستان کے ان کا نام تھا اقا اللہ ثاقب اور انہوں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا رکھی تھی ہسارسنہ کے نام سے